محترم بھائیوں محترمات قرآن اللہ تبارہ کا مطالعہ کی کلام اللہ کے بولے, بولے قرآن اللہ کی باتیں ہیں اللہ تبارہ کا مطالعہ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اس کی اس کے دیکھنے کو نہیں دیکھ سکتے اللہ ہمیں سنتا ہے مگر ہمیں کیا پتا وہ کیسے سنتا ہے اس کی سماعت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اللہ تبارہ کوشیر ہے جلال سمیع ہے ہے بصیر کریم ہے اس کی ساری صفات ان کا احساس تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کی ایک صفت کلام ہے اور وہ کلام ہمارے ہاتھوں ہے اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں اس کو ہم چھو سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ خالد کی ایک چیز ہمارے ہاتھ یہ اللہ کی صف ہے ایک زمانہ تھا مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی احمد الحمد رحمہ اللہ کو مارتے مارتے تین سب ہی بہت مر گئے مگر وہ اس بات کو تسلیم کروانے میں ناکام رہے کہ قرآن اللہ مخلوق ہے وہ قربان اللہ کی کلام ہے اللہ کی سست ہے مخلوق تو کبھی نہیں تھی اور کبھی نہیں ہوگی ہم کبھی نہیں تھے اور ہم کبھی نہیں ہوں گے لیکن رب تو جلال کی کلام اس کا حکم رب والا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ سے کلام کرتا ہے ہمیشہ کلام کرتا رہے گا ایسا کوئی زمانہ نہیں جب اللہ بات نہ کرتا ہو اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب اللہ بات کرنا چھوڑ دے سب کے سب مخلوق ہیں ایک خالق ہے اور یہ اس کی صفت ہے مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں لا تہل آبا کو بناب اجداد من کانا آئے بن پن فل اور یس کسی غیر کی قسم نہ اٹھائے جس نے حلف اٹھانا صرف اللہ کا حلف اٹھائے لیکن قرآن حکیم کا حلف اس لیے جائز ہے کہ اس کا وہ حکم ہے جو رفلال کسی ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے آپ نے مرکز بنایا کروڑوں روپیہ لگا کر میں کہوں جی اس کو گرا دو دوبارہ بناؤ بناؤ گے اور اگر وزیر اعظم کہہ دے اس کو گراؤ اور دوبارہ بناؤ پھر بناؤ گے پار تو وہی ہے گراؤ اور بناؤ میں نے کہا تو آپ نے نہیں مانا وزیر اعظم نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا ذاتیں مختلف ہیں بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی ذات کی ہوتی ہے اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کی بات ہے اللہ کی بات جو مقام ربرال کا ہے وہ اس کا ہے جو شان اللہ کی ہے وہ اس کی ہے آپ کو نظر آتا ہے یہ کاغذ آلوں پر لگی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے یہ قرآن دیکھنے والی کتاب ہے سننے والی کتاب ہے بولنے والی کتاب ہے سفارش کرنے والی کتاب ہے شکایت کرنے والی کتاب ہے جس کی شکایت بھی دور ہوتی ہے جس کی سفارش بھی دور ہوتی ہے یہ رب جلال کا کانسٹیوشن ہے یہ اللہ کا دستور ہے سعودیہ کا بادشاہ بہت ہوا دوسرا آیا اس نے پہلی تقریر میں کہا میرے زمانہ حکومت میں بھی ملک کا قانون قرآن ہی ہوگا دنیا بڑی بڑی کتابیں کالے کوٹ پہن کر بدن میں دبا کر جاتے ہیں کوٹوں کچہریوں میں لا پڑھتے ہیں قانون کی منہ وہ قانون اس قانون کی کار کرتا ہے وہ قانون اس قانون کی کار کرتا ہے مصیبت بنی ہوئی ہے لیکن یہ قرآن قانون کی کتاب ہے اس میں کوئی آیت دوسری آیت کی کار نہیں کرتی اب قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کی کلام نہیں کسی اور کی ہوتی تو آیات آیات کی کار کر ہوتی قرآن قرآن سے اختلاف کرتا ہوتا کوئی اختلاف نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف اس پرانے حکیم کو اللہ تبارک وطالہ نے لوگوں کے حالات اور ضروریات کے مطابق ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبری آتی شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے تناپور ہو جاتے چہرہ سر ہو جاتا ایک کام ان کا گھٹنا آپ کے گھٹنے کے نیچے تھا ویسے طرح دن بیٹھے ہوئے تھے وہی لازو ہونا شروع ہو گئی کہتے ہیں میرا گھٹنا نیچے مجھے لگے گی میری ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنا بوجھ پڑا قرآن جب لاز ہوتا تھا آپ فرماتے ہیں اس کو پلا سورج کے آگے اور پلا سے پیچھے پلا آئے سے آگے اور پلا آئے سے پیچھے درج کر دو یہ ساری تقریب سکھانا تئی سالوں میں نازل ہوا قرآن اور کچھ مکے میں کچھ مدینہ میں کچھ سفروں میں نازل ہوا مگر آج اس کی ترتیب جو اللہ دوبارہ کو دارہ نے بتائی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کتاب کی شکل میں مہینہ ہو ہر آئس کا دوسری آئس سے تعلق ہے ہر سورج کا دوسری سورت ساتھ تعلق ہے یہ قرآن رمضان میں لازر ہونا شروع ہوا شہر و رمضان اللذی انسل القرآن ناس و من قرحان والفرقان یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کے واضح دلائل ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جو کہتا ہے کہ بھی پتا نہیں لڑتے رہتے مجھے سمجھ نہیں آتی ہدایت کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ پرانے حکیم کو پڑھے اس کا مطلب سمجھے حق حق ہو جائے گا باطل باطل ہو جائے گا دودھ دودھ ہو جائے گا پانی پانی اس وقت الحاظ کی تحریر چل رہی ہے مسلمانوں کو مل ہری بنانے کی تحریک چل رہی ہے اور الحاظ کی تحریر کی پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو اپنے قدموں سے اکھیڑ دیا جائے کوئی درخت کاٹنا ہو آپ نے تو پہلے اس کو ہلاتے ہیں جگہوں سے صاف کرتے ہیں پھر اس کو ہلاتے ہیں اسلام میں پختگی استقامت اس مسلمان اس کو ہلانے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل میں شک پیدا کیا جاتا ہے اور قرآن نے شروع میں ہی فرما دیا تھا جا لا بولا بھائی ببھی کوئی شک شک کیسے پیدا کیا جاتا ہے ٹی وی پہ مختلف قسم کے نیم ملا نیم مفتی بٹھا دیے جاتے جس کے موقف کو جتوانا ہو اس کا مفتی مولوی چرب زبان لایا جاتا ہے جس کا موقف کمزور کر کے دکھانا ہو ان کا عدم کمزور لایا جاتا ہے سے خانہ کچھ موجود ہوتے ہیں ان کو دعوت نہیں دی جاتی اپنی مرضی کا سلیکٹ اور وہاں لا کر کے چرمان کو چکوا دیا جاتا ہے دوسرے کو ہرا دیا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موقع غلط صحیح ہے یہ صحیح قرآن حکیم کی انٹرپریٹیشن اس کی تودی تشریح اخلاق کے اطوار کے مخالفت میں کی جاتی ہے یہ گاندھی جیسے لوگ اپنی مرضی کی تجریح کر کے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے پتا نہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کچھ وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی آئے سے ہی پڑھتے ہیں یہ بھی آہدے پڑھتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتا بس اس طرح کا مسلمان بنانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہر بات میں شک پتا نہیں بھی لوگ ہیں عیدوی لوگ ہیں وہ بھی داغے والے ہیں یہ بھی داغے والے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں یہ بھی دلائل دیتے ہیں وہ بھی آئے پڑھتے ہیں یہ بھی آہستہ پڑھتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ اس وقت باقاعدہ تحریف چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ان کو وہم اور شک میں ڈال دو ان کے طے شدہ عقائد میں شک پیدا کر دو اور بعد میں پھر اپنی پٹی پڑھاؤ میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو ان کو سکھاؤ تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو اگر ہم خود پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ دوبارہ کو تعالیٰ فرماتے اللہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بینات حضا حضائت ہدایت کے بعد ہے وقت یہ حق اور بادن میں فرق کرنے والی ہے اس کو بڑھ کر دن مشروک نہیں ہوتا شک میں مبتلا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہم ہر کام پیسے سے کروانا چاہتے ہیں ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے گھر میں کوئی سایہ ہو گیا کوئی تکلیف آ گئی مولو صاحب پیسے دے دو جو ہوتا ہے کر لو ہم اپنی ڈگر نہیں بدلیں گے ہم اپنا کلچر نہیں بدلیں گے بدلیں گے ہم اذکار نہیں کریں گے ہم تلاوت نہیں کریں گے لیکن آپ آؤ اور آپ پرانس پہنچ کر کے علاج میں ضرور دنیا کے اعتبار سے بہت کراٹ ہے بڑا چالاک ہے اس کو کوئی کاروبار میں دھوکا نہیں دے سکتا یہ تو بندہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ بندہ دھوکے باز ہے یہ اچھا ہے لیکن دین کے معاملے میں چاہے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی آگے بند کر دیتا ہے اور اپنی شکل کا سچ آف کر دیتا مجھے کچھ نہ کرنا پڑے بس تو لے جا جدھر لے کر جانا جس کڈے میں جانا مجھے لے جا اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ویکینسیاں آتی ہیں چپڑی بھی کسی نے رکھنا ہو قدم آپتے عمر دیکھتے تجربہ دیکھتے ہیں ڈگری دیکھتے ہیں لیکن اس ممبر و محراب کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں کوئی نہیں پوچھتا ٹی وی کے مولویوں کو دیکھ لو جماعتوں کے سربراہان کو دیکھ لو مشقوں میں ممبر و محراب اور پورا اور دستار کے مالکان کو دیکھ لو بس ایک مخصوص لباس پہننا ضروری ہے مخصوص گیک ضروری ہے مخصوص بگڑی کا کلر ہونا چاہیے تاریخی کا کوئی مخصوص کد ہے اور اس کے بعد چرم جبانی ہو جنرری ہو تو آپ بہترین تقریبا بہترین ایمان ہے بہترین اس ممبر کے لیے کوئی شک نہیں اور جس ممبر کے لیے کوئی شک نہیں ہے اس ممبر والے کے کندے یہ چوکری یہ بڑا چراغ کہ اپنی اپنے بند کر کے حقم کا ہوتا ہے مجھے ہدایت نہیں ملتی پھر کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے بادل کیا ہے پھر کہتا دونوں طرف ہی کرایہ کر رہا تھا قرآن حسیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو خود پڑو یہ ہدایت کا سر ہے اللہ جانتا ہے ان آیات سے ہدایت پھوٹتی ہے جن سے کوئی تصویر نہیں ملتی ایک کافر کا جہاد کا سربراہ کمانڈر کسی نے اس کو قرآن کا ترمہ جس میں کیا پڑھتے پڑھتے پر پہنچا او کا فی فحر دن یگ شاہ مو دن ہی موج میرے شوق ہی صحاب سورج نہیں بادل ہے پھر وہ پانی میں نیچے ہے موجوں پر موجود چڑی ہوئی ہیں اندھیروں پر اندھیرے ہیں اپنا بھی ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا وہ نیڑی کمانڈر کتاب لکھی ہے صلی اللہ میری طرح کا نیوی کا کمانڈر ہی ہوگا اور وہ میری طرح کا ڈائیور ہی ہوگا جب وہ کشتی پر آیا کسی جب پوچھا کیا مسلمانوں کے نبی نیوی کے ریٹائر کمانڈر تھے لوگوں نے بتایا انہوں نے زندگی میں سمندر کا کوئی سفر نہیں کیا جیوا ہے یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمندر میں جا کر جو قرآن نے دیکھا ہے اور یہ نقشہ وہ نہیں دیکھ سکتا جس نے سمندر جا کر خود نہ دیکھا ہو اور انہوں نے اگر سمندر کا کوئی سفر کبھی نہیں کیا صاف ہے کہ یہ کن کی کتاب ہے کے رب کی کتاب ہے ارشد اللہ اور ارشد اللہ محمد اب آپ بتاؤ کہ یہ آئس میں ہم کتنی بار گزرے ہیں کبھی دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ جس کو سن کر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا یہ بینات من ہوتا ہے ہدایت کے واضح غلائل ہے یہ فرقان ہے حق و بادل میں فرق کرنے والے کتاب ہے لیکن کوئی پڑھے بھی صحیح ایک جگہ فرمایا یہ بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے ایک جگہ فرمایا یہ سب کے لیے ہدایت ہے حدنت یہ مستقی کے لیے ہدایت ہے ہماری سمجھ میں تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے یہ کافوں کے لیے ہدایت ہے یہ بزرگوں کے لیے ہدایت ہے یہ فاسقوں کے لیے ہدایت ہے لیکن قرآن کہتا ہے یہ مدتیوں کے لیے ہدایت ہے کیا مطلب یہ بنیادی تقوار بچنے کا جذبہ ہونا کہ میں کسی پریشانی میں نہیں پڑھنا چاہتا میں سیف رہنا چاہتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہ آئے ایسا شخص کافر بھی ہو جیسے اس پر قرآن پیش کرو اور مسلمان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس قرآن کی زندگی میں دنیا اور آفت کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے اور اگر بچنے کا جذبہ نہ ہو تعصب ہو اپنے راستے پہلے سے نئے ہو تو پھر قرآن حقیق بڑھنے سے بھی بکایت نہیں بچنے کا جذبہ ہو کافر کو بھی ہدایت مل جاتی ہے بچنے کا جذبہ نہ ہو مسلمان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تین نام بتا رہا آپ کو پچنے کا جذبہ ہو کافر بھی مسلمان ہو جائے گا بچنے کا جذبہ نہ ہو مسلمان بھی مسلمان نہیں ہوگا اور اگر دل میں کدی ہو اگر دل میں کوڑ ہو تو پھر پرانے حکیم الٹا اس کو زیادہ کمراہ کر دیتا ہے اس کی کمراہی میں بارش ہوتی ہے کتابر بارہ جلدی جنر نے قرآن کو بارش بارشیں چھپی دی بارش ہوتی ہے اگر کھڈے ٹوئے اس میں پڑ جائے تو پانی محفوظ ہو جاتا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر کسی کھیت میں پڑ جائے تو کھیت گہرا جاتا ہے اگر سڑک پر پڑ جائے پانی کھڑا رہے تو سڑک کا پیڑا گرم ہو جاتا ہے دلدل میں پڑ جائے تو اس کی تدت زیادہ ہو جاتی ہے الحمد للہ کثیرن و یاسی بھی قرآن بہت زیادہ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وہ مایوبین بھی دستخا گمراہی میں اضافہ اس سے ہوتا ہے مثلاً میرے ساتھ ایک مدینہ میں ساتھی پڑھتا تھا ہندوستان کا کہتا میں ہندو ہوتا تھا ایک دن میں مسلمانوں کی نوکری کرتا تھا ان کا پاپا بہت ہوا انہوں نے نہلایا خوشبو لگائی اچھے کپڑے پہنا میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے مر, مر تو گیا ہے اس کو جراز و بات ختم کرو کہنے لگے مر تو گیا مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا ابھی جو یہ قبر میں جائے گا وہاں سوال جواب ہوں گے اگر اچھے جواب دیے تو کبر کا مرحلہ جنگل کی خوشبو آئے گی جنگل کی کھٹی ہوائیں آئے گی کبر کو کھول دیا جائے گا اور اگر یہ ہوا, اچھے جواب نہ قبر تن جائے گی یہ اینڈم کی بدبو آئے گی یا انم کی گرم ہوا آئے گی اور اس کے بعد ہٹر ہوگا وہاں بھی سوال جواب ہوگا اگر میگ نکلا تو جنگل میں جائے گا برا ہوا تو تو یہ بات ہے اس کو اپنی فکر بڑھ کیسا اگر میں مانگے تو میرا کیوں نہ مجھے خود سنا رہا کیسا ہے انہوں نے کہا تو مانگا جہنم جائے گا اس لیے کہ کافی ہے کیسے میں نہیں جانا چاہتا میں بچنا چاہتا ہوں مجھے کوئی طریقہ بتاؤ انہوں نے کہا ایک طریقہ کرنا پڑھ لے میں نے فوراً پڑ لیا اس کا بندہ یہ ہندو ہے بچنا چاہتا ہے اس کے پاس اب تک ہدایت آئی نہیں جیسے ہی آئی اس نے قبول کر لی ابو مگر صدیق کے پاس ہدایت نہیں آئی تو نہیں ہے جس نے قبول کر لی بچنا چاہتا ہے عمر بن خطاب تھوڑا لیٹ آئے عثمان فوراً آ گئے علی خود سے بھی پہلے آ گئے ابو جہل ابو طالب ابو رحت منا جانے کتنے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کن کن پیش کی گئی جنہوں نے فارم شروع کر لی جنہوں نے نہیں کی بچنا کون چاہتا ہے پھر کہتا ہے کہ وہاں سے میری بہت پٹائی ہوئی پھر میں وہاں سے بھاگا مدراس آ کر جانا چل کے میں کامڑا لے لیا وہاں سے اللہ تعالی نے مدینہ ندیلا بتا یہ بچنا چاہتا اور جو بچنا نہیں چاہتا آٹھ آٹھ سال مدرسے میں پڑھنے بچنا نہیں چاہتا اجازت کیونکہ وہ پڑھتا کیوں ہے سات سال اس کے دماغ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے فکا پڑھا کر قصور فکا پڑھا کر علم الشت علم الکلام علم المناظرا علم المنص حدیث کا رد سکھایا جاتا ہے. کا جواب کے چھے میں میں بول دو تو, تو وہ نہیں پڑتا کیا, کیا ہے؟ بڑھتے? نہیں بڑھتے. اور وہ پڑھتے پڑھتے بھی صرفاپ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے عقیدے کے خلاف استاد جی اس آیت کا کیا جواب ہے استاد جی اس حدیث کا کیا جواب ہے یہ ہمارے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے آئن اور حدیث کو ماننے کے لیے نہیں اس کا جواب سیکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے مگر ہدایت نہیں میں ملے گی ہدایت کس کو ملے گی جو کہے یا اللہ میرا سینہ صاف ہے میرے دل کی پلیٹ صاف ہے تیرا قرآن جو بتائے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا جو تیرا قرآن بتائے گا وہ میرا امر ہوگا میرے دل میں کچھ نہیں ہے اس شخص کو ادا ہدایات اس لیے بتایا حضل المتقین جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے الناس ہدایت پیش سب کے لیے ہوتی ہے مگر قبول وہ کرتا ہے جو بچنا چاہتا ہے جو بچنا نہیں چاہتا وہ ہدایتیں ملتی اور جو اندر جس کے گوڑ ہو گندگی ہو پسک ہو مجور ہو وہ قرآن پڑتا ہے اپنے پسکوں کو دور وقت سچا ثابت کرنے کے لیے پرناب احمد علیمن کے گروپ میں رش سن زیادہ تم رکشن رشتے جن کے دل میں پلیٹی ہوتی ہے یہ قرآن ان کی پلیٹی میں اور اضافہ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا گندا باتوں میں برا کیتا ہے مگر دلائل قرآن سے دیتا ہے قرآن حسین بڑا بڑا ہے جہاد و کتاب کی آیات سے میرے مصفار اسلات اسلام کی زندگی بڑی بڑی ہے جہاد و کتاب کے اعمال سے لیکن ایک مولوی کہتا ہے دیکھو دیکھو سنو سنو مسار اسلام نبی اللہ کا ہاں مخالص تمہیں کیا پھر ہے ان کے بندے کو بھوکا مارا تو بندہ مر گیا وہ سارے نام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں شادی نام ہے شیطان ای دمین یہ مجھ سے شیطان والا کام ہو گیا شیطان بنا گمراہ کرنے والا ہے کہتا نبی کافر کو قتل کرے تو کہتا ہے شیطان کا کام گانا ثابت ہوا جہاد بولو اس کو ایڈرس کر سکتی ہے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا قرآن کی آیات سے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا اور یا اپنے گتموں کی گمراہی میں اضافہ ایک کربت اضافہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور دوسرا شخص تبت اضافہ پڑھ کر اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا اس کو پوچھا ابو اللہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو الحب ہلاک ہو جائے ابولا جہنم میں گیا وہ مراج مارا چل رہا تھا گلے میں رسی پھنس گئی وہ بھی جہنم میں گئی اس میں کہاں لکھا کہ تو مسلمان ہو جاؤ اور کیسے مسلمان ہو گیا کہتا ہے میں نے جب اس کی تفصیل پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ آئے تنازع ہوئی کہ ابو جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے کئی سال بعد ابو نام بہت ہوا صرف اتنی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ بندہ کفر پر مرے گا کلمہ نہیں پڑے گا جب اس کے منہ میں دبانا وہ کرنا پڑتا سر میں آپ کے بارے میں کہوں آپ یہ بات نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں مجھے کر سکتے تم تو کہہ رہے تھے نہیں کر سکتا وہ تو کر رہا ہے میں آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے جبکہ زبان آپ کے منہ میں کہتا ہے میں نے اس بات کو کیا تو ثابت ہوا کہ یہ رب ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ابو لا کرنا نہیں پڑے گا اس لیے کہ ابو لا کی زبان کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور کلام کسی اور کا ہو تو دعوی نہیں ہو سکتا دعویٰ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جس رب کی یہ کلام ہے اسی کے ہاتھ میں تو کی زبان ہے تو رب کی کلام ہے رب کی کلام اپنا مسلمان ہو اور اسی صورت کو پڑھ کر ایک گمراہ ہو گیا ایک ساتھی ہی کہتے ہیں ہم نے سفر میں نماز پڑھائی ایک گاڑی اور رکی میں ہمارے پیچھے نماز شروع کرتی میں نے سب پر یہ دار سورج پڑی تو وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر انہوں نے خالات نماز پڑھنی شروع کر دی بڑا پریشان رہا کہ اگر ان کو بدکنا تھا تو آمین پر بدک گئے ہوتے اس پر تو بدکے نہیں اور یہ میں نے سورہ شروع کی ہے چھوڑ کر چلے گئے ہیں بعض بار کو پوچھا تو کہنے لگے تم نے نبی کے چچا کی چچا سچا ہو گیا اور قرآن گفتگا ہو گیا تو بھائیو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کے بعد یہ چلا لے مگر اس کے لیے یہ نتیجہ ذکر ذکر آ رہے منچا او ہو کل اور شہید میںصیت کے لیے ہے جس کے سینے میں دل ہو جو کان لگا کر اس میں کے اس کو بڑھے اس پر غور کرے اللہ تعالیٰ یہ قرآن قیامت والے دن شفاعت کرے گا ایک قرآن ہو گیا یہ قرآن سفارش کرے گا جو قرآن بڑھتا رہا ہوگا اور آل عمران رہا ہوگا قیامت یہ صورتیں پچاس ہزار سال دنیا دور میں ہوگی اور یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے پر بادل اور درسایا جائے اور جب اس کی باری ہے جب اس کے سوال جواب ہوں گے جب اس کا حساب ہوگا تو یہی صورت یہی قرآن اس کا سفارش بن گا اور سفارت جو چھوٹا لفظ ہے وکالت تو چھوٹا لفظ ہے فرمایا تو ہاتھ جینسا رہے گا یہ سوتے پڑھنے والے کی طرف سے رب سے جھگڑا کر وکیل تو منت کرتا یہ جھگڑا کرے گی کیا یہ ربان ہے وکیل اس کا قرآن ہے اور کیا کہے گا یا اللہ؟ یہ مجھے پڑا کرتا تھا میں اس کو باقی کاموں سے مصروف کر دیتا باقی کام چھوڑتا یہ قرآن پڑھتا تھا یہ اللہ لوگ سو رہے ہوتے تھے ہمیں پڑا کرتا تھا اگر ہم تیرے قرآن کی سنتے ہیں تو ہم اس کو دیں گے تو میرے سکھائیوں اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ شکایت نہیں شکایت کرے گا اس کی شکایت بھی قبول ہوگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن حق میں بولے گا یا میرے خلاف بولے غیر جنمدار نہیں رہے گا یا تیرے حق میں بولے گا کیا مت والدین یا تیرے خلاف بولے گا اگر تیرے خلاف بولا تو اس کی شکایت بھی قبول ہوگی اگر تیرے حق میں بولا تو اس کی سفارت اور اگر یہ تیرے خلاف بولا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف بولیں گے اگر یہ تیرے حق میں بولا تو صاحب قرآن بھی تیرے سپارش ہوگی اگر قرآن تیرے خلاف ہوا تو صاحب قرآن فرمائیں گے وقال الرسول ان کو قرآن کا جوڑا رسول کہہ گیا تھا اس نے نبی قوم نے ان لوگوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آج تیرا قرآن ان کی شکایت کرتا ہے تو میں بھی ان کی شکایت ہی کرتا ہوں جس نبی کی شکایت کی امید سے گنا کرتے ہو ان کی شکایت بھی قبول ہوگی اور بنیاد یہ قرآن ہوگی اپنے آپ سے پوچھو رمضان سے رمضان تک کتنی بار قرآن ختم کیا جس نے کم از کم ایک بار قرآن میں تم کے ہاتھ کھڑا کرو اپنا ہاتھ کھڑا کر دو اور جو نہیں کر رہے وہ ادھر ادھر دیکھو کہ یہ ہاتھ کھڑا کرنے والے کتنے پرسنٹ ہیں ایک بار پوچھا میں نے گیارہ مہینوں میں ایک بار قرآن ایک پرسنٹ لوگ ہی نہیں ہیں سارے کے سارے تار کے قرآن ہیں اور پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے لوگ فوت ہو چکے اگر آج وہ زندہ ہوتے اگر ان سے میں پوچھتا تو ان کی بھی یہی ایسے نکلتی تھی نتی پرسنٹ ننانوے پرسینٹ تار کے قرآن ہو کر مر گئے قرآن ان کی شکایت کرے گا سفارش کرے گا ہم مرے گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو میرے بھائیوں حق تو قرآن کا یہ ہے کہ اس کو اپنا قانون بنایا جائے حق تو اس کا یہ ہے کہ اس پر اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے <coughs> میرے نے تو بھی خالی یہ سوال کیا ہے کہ خالی پڑا کتنے نے سمجھنے عمل کرنے قانون بنانے کی تو میں بات نہیں کر رہا سادہ طریقے سے کس نے پڑھا ہے وہ ایک وقت نہیں ہے تو کیا تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی قرآن کیا جواب دے گے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کو کس سلوک کی امید رکھتے ہو کیا اللہ تعالیٰ دینی کہ قرآن ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے جو ہم نے اسی کے ساتھ کیا وہی کرے گا جو اس دان میں قرآن کے سائے میں ہے جو پچاس سال قرآن کے سائے میں ہے وہ پچاس ہزار سال جو قرآن کے سائے میں ہے جو پچاس سال اس کو اگنور کرتا ہے پچاس ہزار سال قرآن اس کی شکایت کرے گا تو کوئی طریقہ بتا دوں کہ ہم کا قرآن نہ بنے اور قرآن ہماری سفارش کرے بتا دوں عمر کریں گے انشاءاللہ میرے بھائیو انسان کا نفس انسان کا دل یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے اس کو لگام دینی پڑتی ہے دل تو پاگل ہے یہ تو وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے وہ ہر چیز چاہتا ہے یہ چوری یہ چاہتا ہے بدکاری یہ چاہتا ہے آنا کسی کے ایسی چیزیں میں پانی آ جاتا ہے یہ بہت کچھ چاہتا ہے اس کو لگام دینی پڑتی ہے اس کو روکنا پڑتا ہے کوئی بھی جانور وزن اٹھانا نہیں چاہتا آپ اس کو وزن اٹھواتے ہیں تو اٹھا لیتا ہے اونٹ پر وزن دو تو وہ چیختا ہے بعض میں پھر ہے چلا بھی جاتا ہے تو یہ نفس یہ دل بھی اسی طرح ہوتا ہے اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم یا تو ذد باندھ لیں کہ اگر کوئی اخبار پڑھے بغیر نہیں اس کا دل نہیں گزرتا تو وہ یہ زد باندھ لے کہ میں اخبار اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک میں اتنا قرآن نہ پڑھ لوں جو واٹس ایپ کا شدائی ہے وہ یہ جد باندھ لے کہ خالق کا پیغام خالق کا میسیج پڑھے بغیر مخلوق کے میسیج نہیں پڑھوں گا جو کچھ نہیں کرتا ان میں سے وہ ویسے قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ کی کہ انشاءاللہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تین منٹ قرآن ہوگا کیا مشکل مشکل تھوڑا جلدی ہے تو نماز نماز سے چھوٹتا ہے ہمیں باہر جا کر دوست دو مل جائے تو دس منٹ بڑا رہتا ہے تین منٹ نماز سے پہلے یا بعد میں قرآن پڑھوں گا پانچ منٹ پڑھوں گا جو بھی آپ طے کر سکیں اللہ کی قسم اٹھا کر کا شاء اللہ کا نفل ماندھی ہو طوفان ہو خوشی ہو میں ہر نماز سے پہلے یا بعد میں اتنے منٹ یا اتنے صفحات قرآن پڑھوں گا اگر کوئی ایمرجنسی میں رہ گیا اگلی نماز میں یا اگلے دن میں وہ کبھی پوری کر لوں گا اس کی قسم اٹھا رہا ان شاء اللہ اللہ کے ساتھ سودا ہے دل کو مجبور کرنے والی بات ہے آپ کا اگلا زمانہ تار کے قرآن میں ہو کر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ کیا ہوتا ہے قرآن ہمارا سفارشی ہوگا آخر کس نے کا جو کر رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے میں کسی غیر اللہ سے سودا کر رہا ماشاء اللہ یہ ہیں بچنے والے ان کو بات سمجھ آ گئی نا بچ گئے دور نہیں بچنے والا وہ پھنسے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں ایسے کہ پتا نہیں کوئی بات گھر پہ لگ رہی ہے وعدہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا اپنے اوپر جبر کرنا اور کیا کرنا اتنی گنجائشیں دے رہا ہوں آپ کو آج نہیں تو کل پورا کر لینا ایک منٹ کا وعدہ کر تین ایک کا کر لو بس جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن وعدہ کر لے کسم اٹھا لے کہ اللہ کی کسم ان شاء اللہ روزانہ ہر نواز سے پہلے بس اتنا قرآن تین آیتوں کا ترجمہ پڑھوں گا ایک حدیث پڑوں گا ان آپ کی زندگی طالب علم والی زندگی ہوگی دلوں میں شیوٹیاں اور سمندروں میں مچھلی آپ کے لیے دلوں میں اور میں مظرشمی آپ کے لیے جوائن کریں اللہ کی ساری مخلوق آپ کے لیے جوائن کریں گے اور دیکھنا کہ پھر یہ رزلٹ نہیں ہوگا میں سارے سال میں قرآن تمیر اور جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا اس کو سیکھے قرآن حکیم کی آیات میں اللہ کے نام ہے نا اللہ الحر الرحیم بک اللہ اللہ الحشی القدیرہ قدیر ہے رحیم ہے کہور ہے علیم ہے کبیر ہے بصیر ہے لطیف ہے یہ سب اللہ عبارک و تعالیٰ کے نام ہے اگر آپ قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو ان ناموں کو بھی صحیح ادا نہیں کریں گے علیم کا معنی علم والا علیم کے معنی قرض دینے والا آ. تو جو آدمی عین اور حد میں فرق نہیں کرتا وہ اللہ کے نام غلط بولتا ہے کا نام غلط بولو تو کیسا لگے گا بولو اپنے ابے کا نام غلط بولو گا تو کیسا لگے گا تم میرے رب کا نام غلط بولتے ہو اس لیے پرانے حکیم کو صحیح بننا سیکھو اور عمر آپ کی جتنی بھی ہے زبان آپ کی جتنی بھی اڑکتی ہے رسول اللہ کرتا ہے اور اس کی زبان پر نہیں کرتا اللہ الگ اجر دے گا اور قرآن پڑھنے کا الگ ازرے کریں گے انشاءاللہ سب اللہ سب اللہ نبارک ہمیں ہمارا قرآن وہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے رب ربۃ الجلالکرام قرآن کو ہمارے غموں کا مداوع بنا دے قرآن ہمارے ہدایت کا سامان بنا دے قرآن حقیق کو ہمارا قورنہ مشونا بنا دے دنیا میں بھی ہم اس کے سائے میں ہوں آپ میں بھی اس کے سائے میں ہوں صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ علم و برکہ کرگی ہوں